Ya 118. Ha. Bir de razın oğlum. Hadi. O da da seddi başını da. Bir de razı mısın? Var değildi sarj ederden man clutch'la ona ferezleyin. Sadece clutch'lo. Na var. Fersenk kafkini. Hadi. برانک سب دیکھتی نقط نہیں ہے سر نسٹ سا یو میسری یو برانک سے میسٹ بھی تک تکو چلڈرنڈمیئر چلڈرنڈمی برطرفہ oh. <coughs> محمد عبا نصدی رسول القدیم کل کی مجلس میں اسی واقعہ کو بیان کیا تھا کہ ہمارے ساتھی کیسر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پروفیسر صاحب تھے جو اتنے باوصول تھے کنکی اصول پرستی کو انسار کٹور پیش کرتے تھے میں نے کہا یہاں تک کہ گاڑی کے اندر جو ریڈیو لگا ہوتا تھا اس کو بھی لائسنس بناتے تھے کہ بغیر لائسنس کے استعمال کرنا <سؤال> ناجائز ہے یعنی جس وقت اپنے بیٹے کے امتحان کا وقت آیا تو اس کو پتا چلا کہ سارے جگہ, جگہ پر رہے گئے اور سارے اصولوں کو توڑ کر کا کام کرتے رہے میں نے کہا یہ جو کی آیت آئی قرآن پاک میں کہ ایمان وال کمر بند سچی شہادت کے لیے لیے پون اللہ تعالیٰ کے لیے صاحب کے ساتھ سچی شادت دینے کے لیے کمر باندھو آگا کہ وہ سچی شہادت تمہارے اپنے خلاف جا رہے وول والدین یاج ہے تو تمہارے والدین کے خلاف جا رہے یا تمہارے خرابت والوں بہن بھائی بیٹا بیٹھی تین درجن اس کو بیان کیا بعض پرستی کا جو ہے تو فائدہ مجھے ہو رہا ہے تکلیف آپ کو رہی ہے کہتے ہیں تو نہیں چاہیے. تو کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے اور اس کی پابندی آپ پر آ رہی ہے تو اس کو تو ہر کوئی چاہتا ہے ایسے وقت ہوتی کا نقصان مجھے ہو فائدہ آپ کو ہو رہا ہوتے ہیں کی کیا ضرورت ہے فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے نقصان مجھے ہو رہا ہے تو ذات, ذات کے خلاف جب وہ سرپرستی ذات کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے زولپستی والدینے کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے کریبیوں کے ہو رہی ہوگی تو واقعی امتحان پاس تب ہوتا ہے وزیر بعد میں سب میں ہمیں اسی کو آمد. قائم کر لے سب شو ہمیں قائم کر لیں پھر مطلب یہ ہوا کہ آپ اس نے اسی جو ہے وہ کر لی اپنے مفاد کے خلاف اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ توحید ہی کامل نہ ہو جس وقت آدمی ہر نفے نقصان کا کو اللہ کی عمر کے ماتے سمجھتا ہے تو پھر آدمی اللہ کے امراض ٹھیک ہے نا جب تک آدمی کے دل میں یہ بات ہوئی ہو جو کہ مال کا مسئلہ بنتا ہے عہدے سے بنتا ہے کرسی سے بنتا ہے سے بنتا ہے وزارت سے بنتا ہے تو پر کام کر سکتا ہے ہر چیز سے متاثر ہاتھ ہے آدمی ہر سے دبتا ہے یہاں سے کچھ مل جائے یہاں سے کچھ مل جائے یہاں سے مل جائے سلسلے میں اپنے آپ کو بار بار غور کر کر کے اور اپنے آپ کو کر, کر کے مجبور کر کر کے اس کو اصول پر حق پلانا ہوتا ہے بار بار اپنے ساتھ مذاکرات بار بار اپنے بات میں مراکبہ کرنا ہوتا ہے اور بار بار دھیان جمانا ہوتا ہے اور اپنے سمجھانا ہوتا ہے اور واقعی اپنے استعمال کو عقائد توحیر کے تحت اور جذباتی کہانیاں کے تحت استعمال کرنا اپنے آپ کو یہ اصلاح کا ملتا ہے کہ آدمی کو احساس کر رہا ہوں کہ میں اس جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں مولانا خانی رحمتہ اللہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسجد میں جو بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والے جو ہیں ان پر قبضہ لکھا ہے کہ اتنے غصے والے ہوتے ہیں کہ اندا دھن مارتے ہیں اور باقی بعض ایسے مارتے ہیں کہ ہڈیاں توڑ دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹر ریاض گل ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ڈاکٹر تارق صاحب دونوں آئے اور وہ ریاض کے بیٹے کے کان میں روئی رکھی ہوئی اور اس کی جگہ اس کی سرخ ہو گئی تو مجھ سے کہا کہ اس کو اقرار پڑتا ہے یہ اس کو حضرال استاد نے تھپڑ مارا ہے کان کا پردہ پھٹ کے کان سے خون نکلا ہے اور چہرے پر نکالا آج, آج تیسرا دن, دن ہے تیسرا دن تو میں نشان نظر آ رہا ہے پہلے دن سخت تھا خیر کیا کرے میں نے کہ وہ یہ ریاض کا بیٹا نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا بیٹا ہے صرف ریاض کا بیٹا نہیں امر مسلم بیٹھا ہے اور اس مسئلے کو آپ لوگوں کے ذمہ شریف فریضہ ہے کہ اس کو لے کر جائیں گے اسکول کو اور استاد سے کہیں کہ ہمارا قانونی حق بھی بنتا ہے اس میں چارا جی کا اور شری حق بھی بنتا ہے تعلیمی والدین کو اور بچے میں پڑھانے سب کو لکھا ہے کہ جب بچوں کی کو کوئی ستارت ہو اور اس پر جب غصہ آئے تو غصے میں بڑھ کر اس کی پٹائی نہیں شروع کریں ہمارا ڈاکٹر صاحب بہت الگ ہے اس ٹائم کو تھپڑ پارا کار کا پتہ کہ اس وقت اسے کو کو دبا اساتذہ غصے کو دھمائیں پھر جب اسا ٹھنڈا ہو جائے تو دیکھیں کتنا قصور ہے اور کتنی اس کے لیے سزا ہونی چاہیے جتنا قصور ہے اتنی سزا ہونی چاہیے سزا بھی ہے پتلی شاف سے پیڑیوں پر رانوں پر مارنا چاہیے جس سے جلد کو سوزش ہو جائے تکلیف ہو جائے اور آدمی کے ہڈیوں کو اور آدمی کے اہم عذاب کو نقصان نہ پہنچے کا پتا تو پھٹ جائے کیسی دماغ کی تک ڈھیلی ہو گیا میرے مرغی کا مریض ہو گیا پھر خیر کیا ہوگا جذبات کے تحت استعمال ہو سکے جذبے کے تحت استعمال نہیں آ جائے کے بعد کے ترجیح میں اس کو ڈال کر اس کے اظہار کا نظم مقرر کرے گا اظہار کا مقرر کر کے اتنا اظہار کرنا ہوتا ہے اتنے اظہار کرنا ہوتا ہے اس اظہار سے جو ہے تو کم کیا تو بزدلی ہے کم کیا اس سے تو بزدلی ہے زیادہ کیا تو اس کو شریر کے سامنے تحور کہتے ہیں تحوور کو جبن اسے کہتے ہیں استعمال ہونے کے تین درجے شریف نے بیان کیے ہیں جبن بزدلی تحور ہاتھ سے بڑھ جانا اور شجاعت اعتدال کے ساتھ استعمال ہونا اسے کو اعتدال سے استعمال کرنے کو شجاعت کہتے ہیں جو کہ کامل شخصیت کی علامت ہے غصے سے بےقابوں کا ظلمن استعمال ہونے کو تحور کہتے ہیں جو شخصیت کے کا پن کی علامت ہے اور غصے کے تحت استعمال نو آدمی دلی کا اظہار کر کے گھسانے کے باوجود اس کو دبا کر بزدی کی جیسے اس کا اظہار نہیں کر رہا حالانکہ کرنا چاہیے میں تو یہ جبن ہو گیا جو شخص کی کمزوری ہے تو ہر جذبے کو پہلے آدمیوں کا احساس ہو جائے کہ فلاں جذبہ مجھ پتہ تاری ہو گیا اور اس کے تحت اب جذبہ مجھے استعمال کا تقاضا کر رہا ہے آپ آدمی کو ہوش اتنا اتنا کا کام کر رہا ہو کہ کا اندازہ ہو کہ کتنی حد تک میں نے استعمال ہونا ہے یہ شخصیت کا اعتظار ہے تو میں نے ایک ایسی معیاری اعتدار پسندی والی میں نے روی والی اور معیاری کو موت بنایا جو کہ سارے انسانوں کے لیے معیار کے طور پر بکور بطور گوا پیش کیے جائیں گے سارے عالم انسانیت کے جو کہ آپ لوگ اسٹیک یارڈ ان کو سامنے رکھ کر عالم انسانیت کو ناپا جائے گا کہ جس معیار پر یہ امر تھی اس کے ساتھ ان کتنے تیار ہیں اس کا استعمال بہت معیاری ہوا ہوا ہے اس علاقے سے ہی جذبات کے تحت استعمال ہوتے ہوئے رائے اعتگال کو اختیار کرنا نہ ہاتھ سے پیچھے رہنا نہ ہاتھ سے آگے بڑھنا اور یہ افطر اجرا کی مشق کے بعد شخصیت میں یہ بات حاخل ہو کر پکی ہوتی ہے اور اسلح بات اصلاح جو ہے وہ ہوا پر اڑنے کو اور پانی پر چلنے کو نہیں کہتے ہیں یہ تو مجاہدات جائیداد نقصانیاں ہیں ان کو کے ان کو کرتے ہوئے ان باتوں کو مسلمان کو چھوڑے کافر بھی حاصل کر سکتا ہے ایسے مہایر الرقول عقل کو حیرت میں ڈالنے والے کام ثقافت بھی کر سکتا ہے واقعہ باقاعدہ کے دور میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مجاہدات جائیداد کیے پھر آخر جا کر مجمورا میں قیام کیا بوگی شریف پر حاضری رکھی کرتے کرتے کرتے ایک دن ان کو زیادہ حضور زیادہ ہوتی تھی پھر روز غیرت ہوتی تھی اتنا قرب ہوا ان کا روز غیرت تھی لوگوں کو روز غیرت ہو تو زندگی کا عجیب ایک لطف اور عجیب لطف شروع ہوتا ہے فرن کو ایک نمبر ہوا کہ تم ہندوستان جا کر اب وہاں جینے کی تبدیلی کا کام کرو ترجیح اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت دوری ہو جائے گی اور میں وہاں پر کیسے وقت آ گا تو ان فرمایا اپنے کہ آپ کو وہاں پر غیرت ہوا کرے گی اور آپ کو پر پریشانی نہیں ہوگی یہ آدمی آ گئی ہاں بزرگ آ گئے جس علاقے میں میں کام کیا اس علاقے پر ایک بھانگ پینے والے آدمی کا اثر تھا اس اثر تھا اس نے ہمیشہ ہوتا ہے کہ باطل جو باطل آدمی کی ترتیب چل رہی ہے کہ صحیح روحانیت آتا ہے تو وہ ٹوٹتی ہے تو اس ٹوٹنے سے اس کو بڑی کو ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس کی بنیادی چیز بھی ختم ہوتی ہے اور بھی کا کا بزرگ جو تھے رات کو سوئے ان کو کے خواب میں یہ روزہ شریف کے, تک چلے گئے کے دوارے تک چلے گئے تو انہوں دیکھا کہ آگے بنگی ملنگ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بنگ کا پہلا بھرا ہوا ہے میں کہتے ہیں پیو اس نے کہا کہ میں کیسے پیوں نہ نہیں پیوگا تو میں زیرت نہیں ہوگی زیرت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اب زیادہ حرام کام نہیں کر سکتا موسیق پلنگ نے بڑھا لی جی. زیرت نہیں دوسری رات پھر یہی واقعہ ہوا ہے. اسی طرح ہوا پھر زیرت نہیں ہوئی تیسری رات پھر واقعہ ہوا اسی طرح ہوا اور دن میں اور پیغام میں بیٹھا تھا کہ فلانو کیا کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تیسری رات جب پھر ہوا تو اس پرن کی چیخ نکلی اور جو چیخ ان کی نکلی حلیفے پر حضور اللہ علیہ وسلم خواب کی شریف میں ملنگ جوتے او نکل جا اور بس تجارت ہوگی ان بزرگوں کو صبح اٹھے تو اس کی وہ بنکھانے پڑ گئے تو انہوں نے ان کے ملنگوں سے کہا کہ اندر تمہارا گرو پیر کدھر گیا تھا پتا نہیں چلا کدھر سے تو اتنا اللہ کا ناپسندیدہ بندہ لیکن اس کو اتنی قوت حاصل تو یہ قوتیں جو ہیں یہ تو آدمی کو بات التر کے ساتھ ہی مجاہدات نقصانیت حاصل ہو جاتی ہے یہ اللہ کے قرب گلامت نہیں ہوتی ہے اللہ کے قرب کی لامت تو ظاہر باطلاح کو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ صاب اکرام کی زدہ کرامتیں نہیں ہیں بغیر کرامت کی بھی نہیں ہے کرمتوں کو صابر کرام کی باقاعدہ کتاب ہے صاب اکرام کی کلامات پر اس طرح باطل اور یہ اللہ کی کرامتوں کو نہیں ہے علیہ کمال پر صاحب احرام جاتا ہے وجہ وہ کمال توحید اعتبار سنت اسلائی باطن رسول ہے, ہے، یہ ان کو زدہ سب اکرام کرامات پوری کتاب میں نے پڑھی ہوئی ایسے بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کرامات میں سے ایک ہے کہ وہ کسی دن کسی بیبان ویران علاقے میں سیر کے لیے کسی مقصد کے لیے گئے تھے اور ساتھ ان کا غلام بھی تھا اور وہاں سے جاتے ہی ایک عورت ان کو مل گئی اکیلی اس عورت کو پتہ چلا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعلامہ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھ سے بدکاری ہوئی اور مجھ سے مجھ سے مجھے سمسار خراب انہوں نے غلام سے کہا کہ اس کو اس عورت کو اپنے ساتھ لے دو گھر پر لے آئے گھر کی عورتوں کے والد جی اور اس کو کھلاؤ پلاؤ اور آرام کراؤ اور اس نے کھلایا پلایا آرام کھلایا چند دنوں کے بعد اس کے سوا جگہ پر ہوئے تو انہوں نے اسے اس پوچھا کہ وہ اتنے دن پہلے تو فلان جگہ بیا بہانے ملی تو سے مجھ سے بتکاری ہوئی سنسار کر دو کیسی بات نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں سی انہوں نے کچھ آٹا اور دالیں چیزیں وغیرہ ساری جم کر کے پھر ایک گدر لا اس پر لاد کر اور آدمی کے ساتھ کیا فلان جگہ گھر وغیرہ کا پتا پوچھا کہ فلان جگہ اس کو چھاڑ کر آ وہ لے کے اس کو چھوڑ کر آئے تو ادمان کے لگ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس وقت فاکی کی وجہ سے اس کے اوشو آس اڑے ہوئے تھے اتنی تندرستی اور فاقی میں موبائل تھی کہ اس کے اوشو آس اڑے ہوئے تھے اور اس حال میں یوں سمجھ آ رہی تھی کہ اگر مجھے سنسار کر دیا جائے تو میری جان چھوٹ جائے گی ان تکلیفوں تو یہ اس کے اوشو آس اڑنے کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی تھی اس کو جو گھر پر لا کر کھانا کھلایا اس کو آرام کرایا راحت نے آئے تو ہے. تھا کہ یہ اے اے اس پہ صحیح دھیان دے یہ خلیفہ راشد کی صاحب سے کر رہا تھا اس لیے آدمی نے دم کر لیا جی مریض ٹھیک ہو گیا آدمی فلانی بات بتائی جی ہماری فلانی سیٹ گم ہو گئی تم نے کہا فلانی جگہ پر نکلائی بچتا تھا حل ہو گیا یہ معیار نہیں ہے سلسلے میں دو عورتیں بیٹھ ہیں برطانیہ میں ہوتی ہے اپنی بہن کو لے کر آئی تو اس نے اس کی شکایت کی اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو آتی ہے لیکن فلانے آدمی کے پاس بھی جاتی ہے وہ آدمی نماز روزے نماز وغیرہ سے فارغ ہو تو میں نے کہا پریشان نہ ہو آپ اس سلسلے میں بیٹھے اور اس کا ہمارے ساتھ صرف بیت ہو ہوئی تھی نا میں نے کہا وہ <tweak> سی بیٹھی ہوئی تھی, تھی؟ تو مجھے تو آپ نے بیت کی ہے بیت کی اور پھر ہمارے ذمے ہوتا ہے کہ اس کی ڈانٹپٹ بھی کرنا کوئی اس کی غلطی کوتاہی دیکھیں پڑا گاہ کرنا کیونکہ بیت آدمی ہوتے ہی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میری اصلاح ہو خیر میں کہ اگر آپ فرض بیت ہیں تو کم از کم آپ کو ہمارا مبارک صلاح تو پڑنا چاہیے کہ مضامین مختلف عنوانات کے سامنے آتے رہتے ہیں میں نے کہا بستا ہے یہ سوچنے بات ہے دنیا کے مسئلوں کا میں نے کہا ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ مستقبا کو پتہ ہے نہ اس کے میں نے کہا کیوں جاتے ہیں آپ نے کہا اس طرح ہے کہ ہمارے خاندان میں شادی ہوئی تھی اور چھ مہینوں سے لڑکی خاون سے باغی تھی چھ مہینے شادی کو گزر گئے تھے آزاد میں ایک بھی ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہے ہے میں اور شادی پر باغی ہوئی تھی تو کہتے اس کے پاس لے گئے تو اس نے تھوڑی دیر اس کے ساتھ مذاکرات کیے تھوڑی دیر باتیں کی اس کو اور بس تو لڑکی آ کر کھاون کے گی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ باتیں جو ہیں آدمی کے قابل اتباہ ہونے کی علامت نہیں ہے اس کا اتباہ بھی کیا جائے اس کا اعتباہ اس بار کی علامت نہیں ہے اتباہ کے لیے تو معیار عروص لحمد ذات ہے اور عروج لحمد ذات کے بعد پر وہ شخصیات جو آپ کے طریقے پر ظاہر اور نہیں کے لحاظ سے وہ بھائی معیار ہے تباہ کرنے کے لیے ان کی مزار مزار ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اسلامی بات کے بارے میں ترکیبانی صاحب نے یہ فتو دے دیا ہے میں کہا جی ماشاء اللہ صاحب کو ہم بڑا عالم سمجھتے ہیں بڑے عالم ہیں بڑے مفتی ہیں بڑی سمجھدار شخصیت ہیں لیکن تا ہم, ان, ہم ان پیغمبر نہیں سمجھتے ہیں اس بات میں اعتبا پیغمبر کا ہوگا اعتبار پیغمبر کا ہوگا ان کی بات کا اعتبار نہیں ہو سکتا انسان ہے خطاب بھی ہو سکتی ہے تو اس بات پیغمبر کا اعتبار ہوگا لذا اللہ کے قرب اور قبولیت کے علامت جو ہے وہ تو ان مسلوں کا حل ہونا ہو جانا نہیں ہے کہ چاہے پھوک ماری مرضی ٹھیک ہو گیا آگے بند کی بتا دیا کہ جو گاڑی جموں گی فلان جگہ پر ہے है? اور فلانا کام ہو گیا بلکہ اس طرح آپ کو لطیفہ سنائے عجیب لطیفہ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پاک ہے تنقید ان کے دنویے میں بھی, بھی زندہ ہیں ان کا کیا نام عثمان علی شاہ صاحب عثمان علی شاہ صاحب پہلے صبر کورٹ کے چیف جسٹس رہے تھے دنوں نے وفاقی مختصب کے لیے کوشش کی وفاقی مختصب بننے کے لیے تو ان کی فائل اس وقت کے پاس فائل گئی ہوئی تھی ان دنوں بڑی امام پر ایک آدمی بیٹھتا تھا بالکل منسم ابرو صاحب ڈاڈی صاحب مچے صاحب راجا کرو اس کو کہتے تھے اسلام آباد میں مشہور تھا کہ یہ اور تقوینی فقیرے اور یہ عہدے وغیرہ اس کے دربار سے تقسیم ہوتے ہیں کئی لکھا صاحب بھی پہلے متقد ہوتے تھے مسلم لگوں کے نا یہ بھی چلے گئے وہاں ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹہ بعد پھر آپ آئے تو بڑا معلوم کریں گے کہ کیا ہوا اب یہ گیا راجا کرم گیا دوسرے کمرے میں وہاں سے تدغد کیا تو شمس القمر ایک اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈپٹی سیکرٹری تھا شمس القمر پڑھا ہوا تھا سنکارت کیا ہوا تھا یہاں کا پڑھا ہوا تھا اور مسرت صاحب کا شاگرد تھا یہ راجا کرم کیا پر پوچھا کہ شمس القمر کیا ہوا مالنی شاہ صاحب کی جو فائل گئی ہوئی ہے مختصر کے لیے وزیر کے پاس منگا صاحب دستخو تو کردیا آ گئی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے انگر ٹھیک ہے جی بس آ جی پیر صاحب بادشاہ صاحب سے کہا چل شاہ صاحب کام ہو گیا ہونے چاہیے آخیں بند کریں اور فائل معلوم کریں کچھ دنوں کے بعد شمسر کمر جائے تو وہ مسرد صاحب سے میلہ کرا آپ کے کیسے کس کی لے رہے تھے ہم نے پوچھا تھا اور میں نے اس کو بتایا تھا کہ کام ہو گیا انہوں نے کہ میں نے بتایا تھا بادشاہ <laughs> صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں آپ بزرگوں کو نہیں مانتے آپ بزرگوں ہیں ایسی بات نہیں تھی وہ اللہ والے لوگ کو پتا چلتا وہ بات میں راجا کرتل کر دیا گیا تھا اخبار میں آیا تھا نا اللہ والا تو بات ہی ہوتا ہے جو نہیں ہوتا کسی طرح اپنے انجام کو پہنچنا ہوتا ہے جی ترتیب نے باطل ترتیب نے ایک دن اپنے انجام کو پہنچ کر اس نے ناکام ختم ہوتا ہے آج ایسا دھوکے میں لگا رہتا ہے ہو گیا لہٰذا ان باتوں کا ہو جانا ان باتوں کا اثرات پیدا ہو جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہمارے ایک ساتھی ہے تو کوئی گیا تو کھا کرتے ہیں شکر نہ کرو بیٹھا ہوگا جب ہو جائے لوگ کہتے ہیں قدرت صاحب نے کہا تھا بیٹھا ہوا غلط کہا تھا ہو گیا اور نہ ہوا تو کوئی اس کو گستار تو نہیں کرنا جیل میں ڈال دیں گے چار کو کہا تھا اگر بیٹا ہو گیا گا دو کیا ہو گئے دو کے نہیں ہوئے تو دو شور کرنے دو آگے سات آٹھ شور کرنے کے لیے کافی ہے نا جی گاڑی چلتی ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے آج نہیں آئے تارک صاحب آج کدھر گئے تارک صاحب یہ بڑا گلا تھا کہ سلسلے میں بیٹھے بھی تین بڑے لڑکیاں ہوگی لڑکا ہوتا ہی نہیں گھر والی بھی کہتی کہ کیا تمہارا سلسلہ ہے کیا آیا ہوگا کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب تعویذ لکھنا جائے گا ٹھیک ہے مانتے ہیں اور یہ اولاد الدرنے کے لیے مجھے ایک تعویذ کی جا ہے میں خدا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس کو فیصلہ کرتے ان کے لیے تعبیر دکھا جی خیر وہ حالات چلتے گئے ہماری ایک شاگرد ہے کبیر میڈیکل کالج میں جس کو خواب آتے ہیں تو اس کو کشفی کا قسم کے خواب ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں اس نے کو آ کر کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارا میرے خواب دیکھا تمہارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اب آخری مہینے میں جا کے الٹراساؤنڈ کیا الٹراساؤنڈ والوں نے کہا کہ بیٹی پیدا ہونے والے اور اس کی گھر والی کو بڑا گلہ جی پریشان بڑی خفا گم گئی ڈاکٹر صاحب نے کہا گھر والی کہتی ہے کہ آجی صاحب نے تعویذ کیا تھا اور نانی جو ہے اسے خواب دیکھا تھا اور والے کہتے ہیں کہ لڑکی ہوگی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم خدا تو نہیں ہیں ہے ہمارے ہاتھ میں خدائی اختیار تو ہے نہیں ایک سب کو روحانی ہوتا ہے تعویذ کرنا ہو کر کے آپ کو دے دیا تھا اگر اللہ پاک نے اس کو قبول کر دیا ہو گیا تو اللہ ہم تو ڈانیں گے کہ گیا تو بار بٹھے تو, تو نہیں ہے ہم کوئی خدا تو نہیں گھر والی سے کہو کیا کہ ہم کو خدا تو نہیں ہے ڈلیوری ہوئی تو اللہ نے بٹا دیا بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے کہا کہ من کر کے لڑکا سکتا ہے لیکن اتنی بڑی جرت کرنا ہے تو اپنے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے خطرنا لوگوں کا کام ہوا نہ ہوا میرا شکرانہ آیا نہ آیا سوچنے کی بات ہے کہ میری آخرت کا کیا ہوگا کی ہم اپنی آخرت کو دوسروں کے مفادات کی خاطر کیوں داؤ پر چڑھائے نقصان اس کا سب سے پہلے تو اپنا غم اور اپنی فکر ہے. تو نے کی آپ کام سے دبایا ہوا ہے کام بولنے نہیں دیتا ہے سے میں خری افغانستان افغانستان عثمان خبر کسی راضی کرا